نحمد على رسول کریم صاحب بزمان وسیم اور صدف اللہ غیر یہ سور فاتحہ کی آخری آیت ہے جس کا ترجمہ ہے غیل مقدور عالیہ ہی نہ ان کا کہ جن پر غضب ہوا ملب فوج اور نہ بہکے گوروں کا اس آیت کا بھی گزری ہوئی جو آیتیں ہیں پورے فاتحہ کی تعلق اور اس کا ان آیتوں سے جو رب ہے وہ بھی چند طرح کا پہلا رب تو اس آیت کا پہلی والی آیت سے یہ ہے کہ اس سے جو پہلے آیت تھی اس میں سراط مستقیم کے بارے میں بیان فرمایا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے اور اس کی تعریف کی گئی اس کا پتہ ذکر کیا گیا تو جب تک کسی چیز کے بارے میں پوری طرح معلومات حاصل نہ ہو جائے تو اس وقت تک اس چیز کی حقیقت اور اس چیز کے فوائد معلوم نہیں ہو سکتے اور اس چیز کی حقیقت سامنے کھل کر نہیں آ جاتی جب تک کہ کما کماحق کہوں اس کا عرفان اور اس کی معرفت حاصل نہ ہو جائے اسی طرح سے یہ بات بھی جانی پہچانی ہے کہ جب تک اس چیز کی ضد نہ آئے تو اس کی پہچان اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے کہ حاصل ہونی چاہیے تو ذر سے بھی پہچان ہوتی ہے کسی چیز کی اور زد کو جان لینے سے بھی اس اصل چیز کی پہچان ہو جاتی ہے تو یہاں پر فرمایا گیا کہ غیل مغدوب علیہم کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر غضب نازل ہوا اور نہ ہی بہ کے ہو راستہ تو یہاں پر گویا کہ سراط مستقیم کی جو پہچان کرائی جا رہی ہے وہ اس کی ضد کے ذریعے سے پہچان کرائی جا رہی ہے یعنی سراۃ مستقیم تو ان لوگوں کا راستہ تھا کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و اکرام فرمایا تھا اور سراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے کہ جن پر غضب نازل ہوا اور جن پر جو گمراہ ہوئے تو اس آیت میں بھی انہی لوگوں کے راستے کی بات ہو رہی ہے یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہی لوگوں کی پہچان کرائی جا رہی ہے کہ جو سراط مستقیم پر تھے اور اس آیت میں یہ بدلایا جا رہا ہے کہ سراط مستقیم پر وہی لوگ ہیں کہ جن پر انعام ہوا ہے اور سراط مستقیم پر جو لوگ ہیں وہ اللہ کے غضب سے بھی بچے ہوئے ہیں اور بدعملی سے بھی بچے ہوئے ہیں اور بدعتقادی سے, سے بھی بچے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے یہاں پر یہ بھی بیان ہو گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں وہی صراط مستقیم پر ہیں اور صراط مستقیم پر وہی لوگ ہیں اور صراط مستقیم انہی لوگوں کا راستہ ہے کہ جو انعام یافتہ ہیں جو اللہ کی طرف سے اکرام حاصل کرنے والے ہیں اللہ کی نوازشیں اور اللہ کی مہربانی حاصل کرنے والے ہیں تو اب یہاں پر جو عالمانہ تفصیل ہے اور علماء اکرام نے اس آیت کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے تو وہ یہ ہے کہ غیر المدوبی علیہ تو پہلے یہاں پر غیر تمانہ جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ خیر کے معنا کیا ہے غیر کے معنی ایک تو مگر کے ہیں اور ایک معنی جو ہے غیر کے شیوا کے بھی ہیں اور تیسرے معنی جو ہے وہ غیر کے نا کے بھی ہیں یعنی ذریعے مزدور عالی نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر غضب ہوا ہے سوائے ان لوگوں کے راستے کے جن پر غضب ہوا اور مگر ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر غضب ہوا یعنی اس سے تو ہمیں بچا مطلب سال اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے اور بہ تو آیت کریمہ میں یہاں پر غیر کے جو تینوں معنی ہیں وہ تینوں معنی یہاں پر درست ہیں اب مغدوب جو ہیں مغدوب یہ دلال سے بنا ہے اور اسی سے دوال بھی آتا ہے اور دوال کے اور دلال کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں متحر ہو جانا متحر ہو جانا اور اسی طریقے سے یعنی اس کے معنی جو ہیں یعنی متحجر ہو کر پھرنا اور گھومنا اور وارفتگی میں بڑھ جانا تو یہ سب معنی اس کے لغت کے آتے ہیں اور عرف عام میں بال کے معنی جو ہے یعنی گمراہ کے بھی گمراہ کے کیے جاتے ہیں بد عقیدہ کے کیے جاتے ہیں تو یہاں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن قریب میں دوال کا لفظ انبیاء علیہ السلام کے لیے جو استعمال ہوا ہے تو وہاں پر یہ لفظ لغت کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے عرف کے اعتبار سے استعمال نہیں ہوا ہے اور لغت کے معنی آپ نے جان لیے کہ لغت میں اس دعال کے معنی کیا ہے متحیر ہونے کے چاہیے اور وارفتگی کے معنی میں جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے اور قرآن قریب میں جہاں کی نسبت نبی کی طرف کی گئی ہے وہاں اسی معنی کے بنیاد پر کی گئی ہے یعنی لغ... لغوی معنی کے اعتبار سے تو اب عرص عام کے جو معنی اس کے گمراہ کے آتے ہیں وہ اگر نبی کے لیے کیے جائیں گے یعنی نبی کو گمراہ اگر کوئی بتلائے اور نبی کے لیے گمراہ کا معنی کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام جو واقعہ بیان ہوا ہے حضرت یابو علیہ السلام نے جب اپنے صاحبزادوں کے سامنے حضرت یوسف کا تذکرہ کیا تو اپنے بیٹوں کے سامنے حضرت یوسف کے بارے میں جب گفتگو کی تو بیٹ بیٹے جو ہے حضرت یابو علیہ السلام سے کہنے لگے تب واہ نغلغل قسم اللہ کی آپ تو وہی جو ہے یوسف علیہ السلام کی پرانی وارف شی میں پڑے ہوئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے جو حضرت یاعقوب کو پیار تھا اور محبت تھی آپ جانتے ہیں کہ سارے بیٹوں سے زیادہ پیار اور محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے تھا اور بڑی ان سے الفت تھی روتے روتے جو یعنی آنکھیں بھی جی ہیں وہ نابینا ہو گئی تھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے کہا کال نگر القدیم کہ آپ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بڑی پرانی وارفتگی میں اور محبت میں مبتلا ہوئے پڑے ہیں یا اسی طریقے سے سورہ دوحہ میں بوا جدہ کا غالن فہدا کہ آپ کو اپنی محبت نے وارفتا پایا پھر اپنی طرف راہ دی تو یہاں پر یہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر جن لوگوں نے بوا جدہ کا ضعالن فہدا کا ترجمہ کیا کہ آپ کو پایا گمراہ پھر اپنی طرف راہ دی تو آپ دیکھیے نبی کی طرف گمراہ کی رسبت کر دیجاللہ معاذ اللہ نبی جو ہے وہ گمراہ ہو گیا اور اسی طرح حضرت یاقوب علیہ السلام کے بارے میں جو یاد ہے وہاں بھی ترجمہ یہی کر ڈالا کہ آپ تو اپنی پرانی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ماض اللہ تو آپ دیکھیے کہ کتنا دھوکا کھایا ہے لوگوں نے کہ لفظ دعال کے جو عرف عام میں مانا تھے وہ مانا جو ہے کر ڈالے اور یہ نہیں دیکھا لوگ ابھی مانا جو ہے سوال کے اور دلال کے وار کے آتے ہیں اور جناب متحر ہو جانے کے آ جاتے ہیں تو وہاں نظر نہیں گئی ارف عام کے معنی پر چلی گئی جس کی وجہ سے ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور نبی کی طرف گمراہی کی نسبت کرتی ابھی میں آپ کا عرض کروں گا کہ نبی کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا ہے تو فرمایا گزرائی المحدوب علیہم تو اب محبوب علیہم کون ہے اور ولد ولدوالین کون ہیں تو سرمدی شریف کی حدیث میں ایک روایت بیان فرمائی گئی ہے کہ مغدوب علیہ سے مراد یبودی ہیں اور ولد دوین سے مراد جو ہیں وہ عیسائی اور نثارہ ہیں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفصیل کبیر میں اس کے اور بھی بہت سے معنی بیان فرمائے ہیں وہ فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم سے جو ہے جناب یہ معنی بھی لے سکتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو فاضل اور فاطص ہیں اور غلط ولدال سے مراد جو ہے کفار ہیں اور ایک معنی یہ بھی بیان فرمائیں غیر المغضوب علیہ مغضوب علیہم سے کھلے ہوئے, ہوئے کفار ہیں اور وبدالین سے مراد جو ہے وہ چھپے ہوئے کفار یعنی منافق ہیں تو اور ایک معنی یہ بھی کی کہ مغدوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر ہوئے ہیں اور ولدین سے مراد وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان کر پھر دوسری ایمانی باتیں جو ہیں ان کے گنکر ہو گئی تو یہ سب معنی یہاں پر بیان کیے گئے ہیں اور غیل مغدوب علیہ ہند سے یہ معنی یہ بھی مراد کیا گیا ہے کہ مغدوب علیہ ہند سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کی بدعقیدگی حسر تک پہنچ گئی جیسا کہ ہمارے زمانے میں چکرالوی کہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف بس ہدایت کے لیے اور نجات کے لیے قرآن کافی ہے نہ حدیث کی ضرورت ہے نہ فقا کی ضرورت ہے اور اسی طریقے سے صبر رائے حضرت فیتنہ صدیق حضرت فیتنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین کر اور دیگر تدلیہ صحابہ پر تبرہ بھیجتے ہیں یعنی رافظی جنہیں جو ہے اس زمانے میں شیعہ کہا جاتا ہے حالانکہ ان کو شیعہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ رافظی کہنا چاہیے یہ رافزی ہیں جو ہیں تو یہ اور اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے بدعقیدہ لوگ بد مذہب لوگ کہ جنہوں نے سرکار کی شان میں گستاخی تحریر کی ہیں اور بے ادبیاں کی ہیں آپ کے اگر و احترام سے ان کا دامن خالی ہو گیا تو یہ بھی سب وہ لوگ ہیں کہ جن کے عقیدے حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں تو غیب محدود عالم سے یہ لوگ مراد ہے اور جن کے عقیدے حد کفر تک نہیں پہنچے وہ, وہ ولد عالیم میں شامل اور ولد عالیم سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے عقیدے خراب ہیں لیکن حد کفر تک نہیں پہنچے ہیں جیسے کہ تفدیلی یعنی وہ سیا کہ جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں سیدنا صدیق اکبر پر فضیلت دیتے ہیں حضرت سیدنا عمر پر فضیلت دیتے ہیں تو یہ تبدیلی کیا ہے یہ یعنی یہ گمراہ لوگ ہیں یہ یعنی اسی طریقے سے بولو کہ جو نیاز کا انکار کرتے ہیں فاطحہ کا انکار کرتے ہیں آراض کا قرس کا انکار کرتے ہیں یہ ولیم صاحدین میں شامل ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں حقیقت کا ان کو خبر نہیں حقیقت کا ان کو علم نہیں بس اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنی عدم واقفیت کی بنا پر یہ جناب ان جائز اور مستحک چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو یہ والدین میں شامل ہیں بہرحال کوئی بھی ہو کچھ کوئی بھی مراد ہو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہم کو ان لوگوں سے بچا کہ جو تیرے غضب میں ٹھائے گئے ہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں تو اس آیت سے بہت سے فائدے جو ہیں یہاں پر حاصل ہوئے پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوا کہ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے فرشتے یہ کسی وقت بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور ان سے کوئی گناہ کا کام نہیں ہو سکتا ان سے گناہ کا سرد نہیں ہوتا گناہ نہیں ہوتے اس لیے کہ جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں فاطق اور فاجر تو فاطقوں اور فاجروں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور رہنے کا حکم دیا ہے ان سے تو بچے رہنے کا حکم دیا ہے اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ ان کی اطاعت کرو ان کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے تو یہ کیسے جو ہے ہو سکتا ہے کہ نبی جو کسی وقت کسی لمحے بھی کسی ساتھ بھی اللہ کا نبی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ جن لوگوں نے بابا جداللم کا ترجمہ کیا کہ شریعت سے بے خبر پایا اور گمراہ پایا یہ سب لوگ کیسے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو نبی کے شان میں گستاخی کرنے والے ہیں نبی کی طرف گمراہ کی نسبت کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے تو بچا جائے گا تو نبی اور اللہ کا فرشتہ رسول اور انبیاء السلام رسولان دم اور ملائکہ کسی صورت میں بھی اور کسی وقت بھی کسی لمحے بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ گناہ نہیں کرتے اور کیونکہ گناہ اور نافرمانی فرمانی و کو میں شامل ہے اور پھر فاطلوں اور فاجروں سے اللہ سبارک و تعالیٰ نے بٹتے رہنے کا حکم دیا ہے اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی معلوم ہوئی کہ بد مذہبوں اور بد عقیدہ لوگوں سے اور جو ہے گستاخ اور بے ادب لوگوں سے جو سرکار کے گستاخ ہیں بے ادب ہیں ان سے دور رہا جائے گا ان سے ان سے بچا جائے اور ان کی محفل اور ان کے اور ان کی نشست سے اور ان کی صحبت سے ان کی आप سے اپنے آپ کو بچایا جائے گا اس لیے کیا جا آپ جانتے ہیں کہ جس شخص کے پاس دولت ہو دنیاوی تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جناب اپنی دولت کو اگر بچانا ہے تو چور اور سے دور رہنا چور اور ٹاپو سے بچتے رہنا اسی صورت میں تمہاری دولت جو ہے وہ بچ سکتی ہے اور محفوظ رہ سکتی ہے تو اسی طریقے سے جن کے پاس دولت ایمان ہے وہ اپنی دولت ایمان کو اسی صورت میں بچا سکتے ہیں کہ جب کہ ایمان کے ٹاپو اور ایمان کے چوروں سے جو بچیں گے اور دور رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے یہ بھی فائدہ حاصل ہوا کہ دنیاوی جو مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں یہ اللہ تبارک غضب نہیں کہا جائے گا اسی طریقے سے کہ جو یہاں کا آرام محض آرام ہے مطلق آرام ہے اس کو نعمت نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہاں کی جو دنیاوی مصیبتیں اور تکالیفیں اور اذیتیں ہیں ان کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ جیسا کہ بتی ہوا کرتی ہے جو سونے کے محل اور کو دور کر دیتی ہے اور اسی طریقے سے اچھے اور برے کھڑے اور سونے کے درمیان فرق کر دیتی ہے تو جہاں کی تکالیف اور اصلیتیں اور مصیبتیں ان کا حال نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں جب آپ نے سمجھ لیا تو اب یہاں یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ وہ دولت اور وہ राहत اور وہ آرام کہ جو اللہ عبارت و تعالیٰ کی یاد سے خافل کر دے وہ اللہ کا سزب ہے اور وہ تنظیم اور وہ پریشانی جو اللہ کی یاد دلائے وہ اللہ کی نعمت ہے یہاں یہ جی گفتگو تو علماء کرام کی اخبار کی روشنی میں کی گئی حضرات صوفیاء کرام نے بھی یہاں پر اس عائد کے تحت بڑی اچھی باتیں بیان فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ مغدوب علیہ اور سے مراد وہ لوگ تھے جو ازلی نور کے چیٹے سے محروم رہے یعنی یوم اللہ مبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبی کی, کی مبارک سے تمام روحوں کو متشکل فرما کر ان کے سامنے اپنے سامنے ان کو جو بٹھایا تھا اور اپنی ربوبیت کا جب انتراز دیا ان چکر کرایا تھا تو اس وقت جو اللہ کی طرف اللہ کی طرف سے جو نور عطا ہوا تھا اور نور کا چیچا جو ان پر ڈالا گیا تھا تو جو اس سے محروم رہے تھے تو یہ مقدور عالیہ اور یہی لوگ ہیں یا پھر اور فرماتے ہیں یا پھر جو ہے مقدوب عالیم سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو مقبول ہونے کے بعد مردود ہوئے اور وہاں حاضر ہونے کے بعد غائب ہو گئے اور یا دارالصرور میں آنے کے بعد دار دارالغرور میں چلے گئے جیسے کہ ابلیت ہے اور بل اتنے باورہ ہے تو یہ مغدوبی علیہ میں ہیں اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی صورت کسی وقت بھی جو ہے اپنے ظاہری علم پر اور اپنے ظاہری طقبہ پر کبھی جو ہے اعتماد نہ کرے اس لیے کہ یہاں جس طرح سے پکی ہوئی کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں تو اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خاتمہ کا فرمائے اور اللہ تبارک مطالعہ سے ہر وقت ایمان کی سلامتی اور ایمان پر استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یہاں جو ہے یہ منزل بڑی جو ہے نازک ہوتی ہے اور بڑا جو ہے یہ نازک مقام ہوتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان پھر تار کے لیے جو ہے ایمان جناب گمن کرتا ہوا پھرتا ہے اتراتا پھرتا ہے اور غرور کرتا پھرتا ہے مچلتا پھرتا ہے اور جناب نا کرتے پھرتا ہے اس لیے کہ ابھی تو جناب نزا کی سختی کا سامنا باقی ہے قبر کی تنگی اور جناب قیامت کی دہشت کا سامنا ہے پل فراج پر گزرنا ہے یہ سارے منزلیں باقی ہیں تو پھر اس لیے جو ہے جناب وہ اتراتا پھرتا ہے اور اکٹتا پھرتا ہے اور ہر ایک سے جو ہے جناب وہ لڑتا پھرتا ہے جھگڑتا پھرتا ہے معاملات خراب کرتے پھرتا ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان سوچتا بھی نہیں ہے انسان غور بھی نہیں کرتا ہے جب اتنی ساری منزلیں باقی ہیں تو پھر اس کے لیے کاہے کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر نازو انداز اور نسلے اور ناپ گمن اور فخر اور خرور اور یہ تمام باتیں کس لیے جو وہ اختیار کی ہوئے ہیں ہاں جب اللہ پندرہ کے بارہ بارہ فضل و کرم سے پل کے سے وہ حفاظت گزر جائیں تو پھر جنہیں یہ کہیں کہ اگر محمد کا ساتھ ہو جائے تو پھر سمجھے نجات ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بے دینوں گمراہوں اور بدعقیدہ بد مذہبوں اور پدوں اور گرو اور, اور, اور ایسے لوگوں سے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عبادت سے محبوب ہوئے ہیں ان کی صحبت سے اور ان کے تصورات اور ان کے نظریات سے ہم سب کو محفوظ رکھے و دعوانا واپر رب العالمین